امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر باسر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو اور ان کی رہنمائی کے لیے یہ تحریر روانہ فرمائی حضرت علی اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدآمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا شروع کر دی اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ کسی اور شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے اس میں کہ ہر چیز زائد ہو جائے گی اس طرح جیسے سر بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے چنانچہ میں ان بدتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر کر فنا ہو ہو گیا گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اسی مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں بخدا اگر میں تن تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسطیں ان سے چھلک رہی ہوں جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں اور میں جس گمراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن سواق کے لیے دامن امید پھیلائی ہوئے منتظر ہوں مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں بدمغذ اور بد کردار لوگ اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں نیکوں سے برسرے پیکار رہیں اور بدکاروں کو اپنے جتھے میں رکھیں کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی اور اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے اور ان میں ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئی اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پر آمادہ نہ کرتا نہ اس طرح جھنجھوڑتا نہ تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا بلکہ تم سرتاوی اور کوتا ہی کرتے تو تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے شہروں کے حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں خدا تم پر رحم کرے اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کر زمین سے چمٹے نہ رہو ورنہ یاد رکھو کہ ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا سنو جنگ آزما ہوشیاروں ویدار رہا کرتا ہے اور جو سو جاتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کر سویا نہیں کرتا بس سلام